اسلام جو ہے وہ سائنسی ترقی کی فیور کرتا ہے سائنس کو ایک طرح سے پروموٹ کرتا ہے لیکن ایک مشاہدہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سائنسی ترقی کے حوالے سے گفتگو ہو سائنسی تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہو بالخصوص میڈیکل کالج کے حوالے سے تو جو مذہبی طبقہ ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتا ہے تو یہ رویہ کیسا ہے قرض یہ ہے کہ اگر دنیاوی تعلیمی ادارے اگر ان کی کسی بات کے اوپر کوئی توبہ توبہ کرتا ہے تو پہلے اسے یہ پوچھ لیا جائے کہ وہ کس بات پہ کر رہا ہے وہ کس بات پہ کر رہا ہے کسی کی بات کا جو مطلب ہے وہ تو اسی سے پوچھا جائے گا نا تمہاری بات کا مطلب کیا میں آپ کے بارے میں کہوں کہ جناب آپ کے کپڑے پہ داغ ہے آپ کے کپڑے پہ داغ ہے آپ باہر نکل کے شور مچا دے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسانیت پہ داغ ہے وہ میں پوچھوں گا بھائی میں نے کب کہہ دیا آپ आप بولے آپ نے کہا تھا میرے کپڑے پہ داغ ہے میرا کپڑا میرے اوپر ہے اور میں انسان ہوں لہذا آپ نے جو یہ کہا کہ میرے کپڑے پہ داغ ہے اس کا مطلب انسانیت پہ داغ ہے تو اب میں آپ کو کیا تمغہ اور آپ کو کیا انعام دوں کہ میری میں نے بات کیا کہہ رہا ہوں آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں اب اگر دنیاوی تعلیمی ادارے یونیورسٹیز کالجز یا اور کہیں بھی کسی بھی چیز کے اعتبار سے کوئی کلام کیا جاتا ہے تو ایگزیکٹ وہ ورڈ وہ الفاظ تو ذرا دیکھیں کہ کس بات کے اوپر کلام ہو رہا ہے مثال کے طور پہ ہم فتویٰ جاری کرتے ہیں تو میں فتوا لکھتا ہوں ہمارے پاس فتوا آتے ہیں او ایجوکیشن کے حوالے سے میڈیکل تعلیم کے حوالے یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں میڈیکل تعلیم بہترین علوم میں سے ایک علم ہے میڈیکل کا علم طب کا علم بہترین علوم میں سے ہے ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے امام امام شافعی فی اللہ علیہ ارشاد فرمایا العلم عل علمان علم الدیان و علم العبدان علم دنیا میں دو ہی ہے ایک دین کا علم اور ایک طب یہ ہے ایک ہمارے انتہائی بڑے امام کے جن کے دنیا میں کروڑوں فالوئرس یہ ان کا اور ہم اسی کو کوٹ کرتے ہیں تو میڈیکل کی تعلیم کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کی تعلیم بہترین علوم میں سے ہے کئی ہاں. اعتبار سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ انسانیت کے نفع پر خیر پر بھلائی پر مشتمل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے دیا ہے خیر مین الناس لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچا ہے جو دوسروں کا نفع پہنچا ہے ہمیں ہمارے دین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی صدقہ ہے کہ راستے کے اندر اگر کوئی شاخ کوئی کانٹا پڑا ہو اسے راستے سے ہٹا دیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اسے تکلیف نہ پہنچاؤ یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے تو میڈیکل کی تو بنیاد اس کے اوپر ہے نفع نفناس کے اوپر ہے لوگوں کا بھلا اور فائدہ اور ان کی بیماریاں دور کرنے کے اوپر ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر اور آپ کے فرامین پر مشتمل ہیں ان میں اکثر و بیشتر کتابوں میں کتاب و طب ہوتا ہے مخاری کے نسائی میں کے, اندر, مہ, ابن ماشا, مہ, دوہنے, سب کے اندر کتاب کتاب کا مطلب کیا ہوا یعنی اس کے اندر میڈیکل کے متعلق معلومات ہیں نبی پاک علیہ اسلام کے عمل سے آپ کے فرامین سے میڈیکل کے متعلق جو چیزیں ثابت ہیں وہ اس، اس، اس، اس کے اندر. مسلمان علماء نے باقاعدہ نبی پاک وسلام کی طب نبوی کہا جاتا ہے اس کے, اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی چار چار چو کی کتابیں تو میڈیکل کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو بہت اچھا بہت آلہ اب یہ ہے کہ اتراج کس پہ ہے تو بھائی اعتراض میڈیکل پہ نہیں اعتراض میڈیکل سائنس پہ نہیں اعتراض اس علم پہ نہیں اعتراض ہے اگر ہے جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے وہ اس کے طریقہ تعلیم پر ہوتا ہے اس کے طریقہ تعلیم طریقۂ تعلیم یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مرد و عورت کے درمیان پردہ مرد اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں جب وہ ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی اداروں میں جو ماحول ہے وہ شرم و حیا کے خلاف ہے اس میں بہت ساری خلاف شرع چیزیں ہیں جو اخلاقیات کے اعتبار سے سائنس کے اعتبار سے نہیں اخلاقیات کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے جو شرم و حیا کے اعتبار سے چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ خلاف شرع چیزیں ہیں تو کلام تو کیا گیا اس کے اوپر اب اس کو اگر گھما کے لے جائیں کہ جناب سائنس خلافہ, کے خلاف ہے میڈیکل کے خلاف ہے تو پھر وہی ہوگی کہ میں نے آپ کے دل... کپڑے پہ داغ کی بات کی آپ نے کہا یہ انسانیت کے اوپر دھبا لگا دیا انہوں نے تو بھائی آپ کا کپڑا کہا انسانیت کے اوپر دھبا کہا تو اسی طرح میڈیکل پر کلام کرنا کہاں اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ اس طرح کا جو معاشرتی جو جی چیزیں ہیں اخلاقی چیزیں ہیں ان کے اندر غلط, غلطیاں ہیں وہ ایک اور چیز ہے اس طرح کی تو ہر ملک کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو لاس ہوتے ہیں میڈیکل کے اندر یا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں کوئی ان کے کو رولز ہوتے یا نہیں ہوتے تو وہ کیا وہ رولز جو ان پہ امپوز کیے جاتے ہیں وہ کیا میڈیکل کے اوپر پابندی لگا دی انہوں نے <تصفح> اسٹوڈینٹس کے لیے, لگائے. کے لیے ہیں کہ بھائی کلاس کے ٹائم کے اندر یہ کسی درخت کے نیچے نہ بیٹھے ہوئے ہوں. اگر کسی یونیورسٹی کے اندر یہ رول ہے یہ ہوتا ہی ہوگا کہ اٹینڈنس ضروری ہے یعنی حاضری ضروری ہے حاضری کے وقت میں پروفیسر صاحب کہیں اور بیٹھے ہوئے اسٹوڈینٹ جو ہیں وہ جوڑیاں بنا کے کہیں اور بیٹھے ہوئے اب اگر اس کے اوپر کسی نے پابندی لگائی تو اسے کون پاگل یہ کہے گا میڈیکل پہ پابندی لگا دی ارے میڈیکل پہ نہیں لگائی یہ اور چیز ہے میڈیکل کے لیے پابندی لگائی بہت تو ہم کہتے ہیں کہاں پر چوچے لڑاتے رہو تو پڑھو گے کب پھر اس کے جو اور شرعی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ اور چیزیں تو جو کسی شے پہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے یا کسی شے کو کنڈیم کیا جاتا ہے وہ ہے کیا تو جو منع کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے علم یا ترقی اس طرح کی کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا ہے اچھا اب اس کے اوپر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ چلو جی یہ بھی پابندی کیوں تو اس کے اندر سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے ہمارا ایک عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسی آزاد مخلوق نہیں ہیں کہ خدا سے بھی آزاد ہوں ہم آزاد ہیں لیکن خدا سے بھی آزاد نہیں ہمیں خدا نے پیدا کیا وہ ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ایک لمٹس بنائی ایک نظام دیا ہم نے اپنے آپ کو ان کے اندر ہی رکھ کر چلنا ہے اب بے خدا معاشرہ جسے کہا جاتا ہے نا جو اصطلاح کے اعتبار سے کہا جاتا ہے بے خدا معاشرہ یہ وہ معاشرہ جو خدا کو نہیں مانتا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہم اگر اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ خدا کے منکروں کا معاشرہ نہیں ہے یہ خدا کے ماننے والوں کا معاشرہ ہے اس معاشرے میں اس معاشرے کی چیزیں نہ جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈالی جائیں گی جائیں جو خدا کے منکروں کے معاشرے کی ہے جیسے وہ اپنے معاشرے میں ہماری چیزیں نہیں ڈالنے دیں گے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بولیں کہ جناب چونکہ ہمارے دین کے اندر پردہ ہے تو پلیز آپ اپنی یونیورسٹی میں پردہ لگا دیں وہ بولیں رہے کہ بھائی صاحب آپ اپنے ملک میں رہیں لیکن جب ہمارے ملک میں پردے کی بات کی جائے تو فوراً چیکنا شروع کر دیں جناب یہ کیا انسانی آزادیں پہ پابندی لگا دی تو اگر ایک نظریے کے اوپر آپ چل لیں اور اس کے خلاف آپ نہیں کرنے دیتے اس کے خلاف آپ نہیں کرنے دے رہے تو پھر ایک نظریے پہ ہم چل لیں ایک دین پہ ہم چل رہے ہیں تو ایسا مسلم ہمارا بھی تو یہ حق بنتا ہے نا کہ ہم اپنی اپنے دین کی تعلیمات کے اعتبار سے کچھ پابندیاں رکھیں اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو یہ اس کی غلطی ہے لیکن جو اہل علم ہیں جو دین دار ہیں جو امر مل معروف کرنے والے ہیں ان کی تو یہ ذمہ داری بنے گی کہ اس کی طرف توجہ دلاتے جبرن جب تو نافذ نہیں کریں گے شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم بندوقی لوگ کے اوپر سارا کچھ کراتے پھرے ہاں برائی سے منع ضرور کریں گے ہم اپنی دل کی تعلیمات ضرور پہنچائیں گے تو ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے خدا کے ماننے والے معاشرے میں خدا کے احکام کی بات تو کریں گے تو اسی کے اعتبار سے وہ کلام کیا جاتا ہے اسی کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے تو لہذا یہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ سائنس کے خلاف نہیں ہے یہ اس ماحول کے خلاف اس انوائرمنٹ کے خلاف ہے جو اس کی آڑ کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے